محمد المصطفى وعلى أعليه وأصحابه أول الصدق والصفاء أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ورحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لذي لحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله واجر فضل وأن الله لا يضيم عجر المؤمنين اللهم صل على صدق الله مولاي العالمين وصدق رسول الله الدين الكريم اللهم صل ان الله وملائكته يحيون الصلاة على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة يا, يا رسول الله سہاجا دلکیا شیلی مبھاجکیا مکین کلو بلنی جہ داجر جل نفس و شیطان دنیا آخرت دے ہر شرط تو نجات اور پناہ آمین اللہ تعالیٰ ذی مرد فقیر عارف باللہ بابا خبت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دزیر سایہ آپ دیش گران کے اندر جنہ دوستہ نے اس روحانی محفل دا بارگاہ حسینیت در مذرانہ عقیدت پیش کرنا اس کے احتمال فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دی دنیا آخرت سونی فرماوے زندگی اسلام اسلامی کرے موت ایمان کرے بالخصوص میرے بھائی محمد صادق صاحب تینار دے سنگیاں ساتھیاں کاری آفیف محمد گلزار صاحب جلال پور شہر والے سنگھی ساتھی ان خیر ہمیشہ قربانیاں نال خدمت نا. بالخصوص برادر مولانا قاری محمد ارشد صاحب نقش بندی اللہ تعالی اُن مزید حق پرستی تو فرما دوستو رات تو طبیعت کافی نساضر نزلہ ادھر کرنا اصا اللہ رسول آستے جو گل کرنی ہوں اس واسطے مر بھی بہ جائی چلو کچھ نہ کچھ تسنگی سنگی ساتھی سن جان گے نا تھوڑا بولنا اور اللہ تعالی فضل و کرم جچیا تلیا صاف ستھرا تڈے سامنے پیش کرنا اللہ تعالی فضل و کرم بزرگ نے چشت کا سدکا ساڈے کول جیڑی چاننی ہے نا چھاننی وہ بڑی بریک بالکل نا ایک, ایک پتا چھان بورے دین جان دفٹا ہوں تیار چھانیاں چلدیا رہی موٹیاں موٹیا وہ روڈ بھی نال جانے رہی چھان بورا تو جتنے رہا نا روڈ بھی چھاند رہی اس واسطے سالوں او کچھ خرابیاں اپنے وچ نظر آ رہیاں نے جیڑیاں پالو 50 سالاں وچ نہیں کسے نظر آئیاں میں <laughs> اس وقت اہل سنت و جماعت دے نام لین آرے آپنو سنی صدا من آرے لوکان دے وچ بد مذہباں دیاں جو خرابیاں داخل ہو گئیں یعنی کربلا شریف دے حوالے ناؤ شہدای کربلا دے شہادت دے حوالے نار جو خرابیاں سنی اخوا آکا چ پیدا ہو چکی ہیں جانا چیزوں دا جنہ خرابیاں دا سنیت نال دور دا تعلق ہی نہیں بلکہ میں تو آخا گا کہ ایسا آ چکی ہیں جن دا ایمان نال تعلق نہیں وہی خرابیاں اہی چیزاں جناب دامنے اس وقت چاند بیان کرگا تاکہ جو غلط عقیدہ اس لیے ساری قوم کا بن چکی ہے شریعت کے علم تو بےخبری کی وجہ نا. بد مذہب دی دی لوگ دی وجہ ظاہل مقرر ریم بئیمان پیسہ پرست تمام ڈڈ لوگ جڑے مبر مسلط ہیں وجہ لال جو کچھ خرابیاں آ چکی عقیدہ اہل سنت یعنی اسادی نگاہ نگہ خرابیاں دستا انہاں دی اصلاح کرتا گا تاکہ سننی محفوظ ہو جائے اسا مالک تالا دی بارگاہ پیش ہوئیے تو سڈا بئیمانہ کسی پاسوں تعلق نہ جڑیا عمل تو جتنے رہا چلو ایمان سے جوڑ لئیے نا تو سنو گے حیران ہوو گے کہ یار کمال ایسا چیز رہے سامنے چند گلا بیان کرنی کچھ اضافے کرا گا میں اگلے دن ملتان شریف بیان کیا بڑے بڑے مدرسین درس نظامی ساتھا بیٹھے سن آخیا آخیا یار ہوں ایڈی بریک اک کون لیا असा तेरी शाह ईमान समझते रहे उते उते है ही ईमान देते छुरी ए तू आोलिए राघिया अथल गल ए वे अख जड़ी है ना और सिर्फ उन्होंने को जिन्ना आपनी अख सिर्फ मौला त लाई मेरी गल तवजो न समझ जिन्ह की अख मौलाता तो हट गई है ना उन्होंने अख नहीं वेख सकती हकीकत नकीकत वेख लेंदीए जेडी उस अख दे मगर लग जाए जिड़ी अख रब नेखणी जोव अखान एक पासे हो गया ही ना वर्बाद है ہوں سڈا بٹا اتو گول ہونا اپنی اک ویکن اگاں ولی اکھ پچھے پہ چلنے ہر کسی مسیح دی جو کوئی مقرر لگا پھر ہی وہ آدھا ہے مائی ماں میں آزم ابو حلیفا بھی میں دا ہجویری میں مجرسانی میں شیر ربانی میں میرے نہ کدو آ سکتا ہے کدو جا سکدا ہے جا تو آ نہیں سکدا. بٹھا گولو نے ہمیشہ اس کائنات بندہ اسلح کے قابل بھی ہوں اسلحہ طالب بھی رہے یاد رکھا ہے سب تو وڈا مقام ایمان نال دسوئے اللہ دے محبوب دا ہے کہ نہیں لیکن رب دا محبوب بھی اپنے رب دی بارگاہ ہمیشہ اسلح کے تالب بھی رہن اور رب سونا انہ دی شان دے مطابق ہمیشہ اسلحہ کرتا بھی رہا پرانے مجید پڑھ کے ویکو افلہ ہو ان کا لماگن تالا محبوب نو نو اپنے محبوب نو مولا نرا تالا دی شان دے مطابق ہمیشہ مولی جی آخیے جناب آئے نہ بابا سال سمجھا کون آ ہے بزرگ لوگ فرما نے حاکم او کامیاب نے چنگے نے فقیران تے ہندو دی سنگت بان آلم وہ ہندو جہ دی سنگت بان ہاکم ہے سنگت اچم تے ٹی وی سنگت تے, تے نہ حکومت اتنا نہ آلم بچے اتنا کو درویش بچا پی تو درویش بزرگ لوگ آتے نے وہ آدھے جڑے دنیا ترک کر کے دنیا دیا خیشاں ختم کر کے صرف اور صرف اللہ دے پاک محبوب کی سنتوں کو اپنے آپ ہاتھ ہتھو خالی رکھ بزرگ لوگ فرما نے چاننی چانی نہیں کلو فکیر ہاتھ مال نہیں کھلو فکیر نہیں رادا جنو دنیا دی طلب ہو تو سنگیا میری گل گور سڈے چڑیا خرابیاں آ چکی آئیا دوسرے کاہل شاعر جاہل نات خونا جہل مقررین ادو چوک کے لیا قوم چھٹے مارے نے قوم نواد وا لگا ہے یہ سارے ادل پہ ہوں اس لیے خرابی ایک جڑی بڑی وڈی آئی کلی جن سان ادھا شیعہ کر چھوڑے ادھا عوام نقررین ادھا داكر بنا بلکہ چھوڑيا بلكہ ميں آخا گا ہوں پورے بنے پائى شہ ادے ويكے غمے حسين منی ادے بھی غم حسین منيچنا شروع ہو پورا دے کا میں اج تلا گنگ اڈے دو آشتہار اتاریا آ گمے شبیر آ گمے شبیر آ سینے سے لگا کر چوم لوں اے خدا دولت شبیر سے دامن بھر دے اے خدا دولت گمے شبیر سے دامن بھر دے تویا بہ جاؤ آرام لے ویکو گاؤں ویکھو وقت تھوڑا ہے میں تھوڑی دیر بہ کے تر جا اسے پیٹ کھوٹ والی برادری کا جی تنوں رنگ ہی پہ دستا آ گمے شبیر آ سینے سے لگا کر چوم لو. ہوئی آواز, ہوئی سوچ, لوگ آواز یہوئی سوچ اجے لوگ آ گئی یہ بھی دہ دن محرم کے چڑھن لگن گئے मुला मसलू गे रोआवे जेड़ा ना रोआवे आदमी समाधि बोलिया ने जेड़ा ए आखे जो सर मेरे दोस्वी भेण तेरी मजबूरे کتوں لیاو کفن میرا اتو شدی نور واہ بھائی واہ لولی سدیا نا چستے آئیے نا آدھے ہوں یہ شیر تھن تھی سچ نال یا کول نہ سان صرف اکاچ اترو کٹاونا مقصوص اکھی اک چترو نکلے جے پہیاں نکلتا. انہا نہ سوچیا بی بی پہ کونے بی تھپیا میں آدمی سر میرے دوست تیری مجبور ہے کتو لیاو کفن میرا شہر مدینہ دور ہے وہ میں پوچھنا حضور خاندان مبارک نت نہیں سی جو شہید دا تو کفن ہوتا ہی نہیں جنہ کپڑیاں شہید ہوں اٹھے گا شہید دے کفن نہیں ہوں جانا شہید گا خون لگا ہوا ہو مولا کائنات بار گاج پیش ہوا اور رب سونے نے اس آشق نس مہیب نواہر کپڑیاں دی حالت دیکھ کے انعام نال نواز ठीक है, तो बीबी की पी आख दी दूर है मैं कफल किसने आड़े बंदे का हाफजा को नहीं हूड़े बंदे ने हों मैं की आना पियावा होया जो कूड़ हम कंजरा मारिया जो कूड़े सोचा नहीं लगदा भी है नहीं جے دا ہودا. تے اے مراد دے سوچ دا کہ میاں کیوں جی دے دے سمجھے کہ حضور پاک دے خاندان مسلے کا پتہ ہی کون سا دے گھر مبارک کی چو مصطفیٰ دے خاندان دے مبارک پچوں شریعت دے سبق آئے ن انہوں شیران پتا ہی نہیں سی کہ شہیدان ایمان نال دس مہارس واسطے جھوٹ جوڑا گیا آیا جیو بین مجبور لفظ ادے چلتے سن ایمانا لفظ آئے کیوں? پیسا واہ چل رہا ہے لکھ لکھ روپیہ تھے چلاواں کا ہزار تھے حافظ آباد شاہ صاحب کبلا دے لے کچھ سنا نا ہاں ہاں بولو چدرا سنا ہوں سنتا جا تو نویں نو سرو پھر توبہ کردہ جا نویں سرو توبہ کردہ جا جو میں اہل بہت گستاخی کر کھڑا بے پناہ سنگیاں توجہ ہوجو نم حسین منانا غم کرنا فرد ایک توجہ ایک غم کرنا فرد اور کچھ غم ایسے نے جنہاں نو منا حرام ہے رکھنا اندرو حرام ہے کڈنا فر دے غم کیڑا رکھنا فر دے مستفاجہ نہیں فرمائی نے غمے خور کہ غم غمے دی نس بزرگ فرمے نے دین دا غم کر اپنے دین دا کہ کنا چلنا پیا قبر ہوتی پی ہش ہرام ہے کی بڑھنا ہے کی کیتی بیٹھا اس غم میں ہمیشہ رہ تاکہ میدان محشر چ ہر غم کو آزاد ہو جا سنگیو بولو بولو سبحان سوال اگر یہ کام فرض یہ غم ضروری ہے، امام حسین نو اپنا غم نہیں سی میرے غور ہوئے ایک ایک لفظ تین کسے تھان تو نہیں لبے گا حضور کے جوڑے مبارک دا دست کسے ممبر تو ایک ایک لفظ نہیں سنے گا امام حسین نو اپنا غم نہیں سی اولاد دا غم نہیں سی مدینے شریف غم نہیں مکے شریف غم نہیں امام حسین نو مدینے کا چڑ دے مکے کا چڑ دے اولاد کا ہوں نہ کہدے حسین نو کا غم سی کسی شہ سمد اربی آشا، آشا، آشا، آشا، آشا. جیڑی شہ د غم پاک حسین نو شہ غم ہر مومنٹ اپنے دل چ رکھنا پڑ رہے ہوں سوال کر لگا ایمان نال دسیا جے غم دے ٹھیکار بنتے ہیں کدی انہیں منہ دین دے غم دیا گلا سنیا نہیں کدی روئے ناڈے دین نال کی بنیا پے گھروں دین نکل گیا کی بنیا پیا کدی روئے نے میں پوچھنا ڈرامے بازا تو حسین پاک دے نال دوکھا کرے بئی مان آ ذرا دس دے سی جہی شہد کا غم مولا حسین نی اس دا غم تے قدی کیتا نہیں ہی. حسین دا غم کیوں چڑھ گیا دین دا غم جو چوی گھنٹے پیاکو ہی مینو ایک چشتیا شہادت امام حسین دی سنا میں کبلا ہیک امام حسین دی شہادت ہے ہیک دین دی شہادت ہے میں امام حسین دی شہادت نہیں پڑھتا میں دین دی شہادت پڑھتا آختییاسینک نو یزید شہید کیا شہید کیتا شہید یزید دے شہید امام حسین شہید ہویا ہے دی ہوں ہوا توجہ نہیں فرمائی نے اے اے اہل سنت خلاف کیوں ہے غام منا ہونا جو عقیدہ اے اہل سننا تے کہ غ غ غ غ غم جا نوی مسیبت تیرے اندر پیدا ہوا کی تقدیر راضی رہو تا کر کے جدو مصیبت آوے تو کی پڑھنا پہننا اِلا ہے یہ کیوں پڑھنا ہے غام کا اے شای میرے کوئی اللہ دیا اللہ والی جانے جد ان جانا ہے تو مڑ اللہ کھا دا توجہ نہیں فرمائی نے اس واسطے قسم خدا کی کر کے آنا پرانے مجید فرمان ہے فرماندہ لکلاک بلا تفراہ اللہ تعالی فرماندہ فرمان تیرے ہتھوں ہاتھوں کو غم نہ کر آ جائے تو خوشی نہ کر کیوں جو ایک تقدیر دا کام ہے سارا بزرگ فرماند نے مارفت دا کمالے ہوئی ہے جو بندہ جو کچھ ہوئے مولا ت راضی رہے سمجھو یا رب اللہ ہے ہاں <laughs> <todansmen> <todansmen> <todansmen> بولو چ <چا> سبحان اللہ سبحان اللہ ہن گل سمجھی تا کر کے مصطفی کریم دنیا تو گئے غم ہر سال نہیں کیتا جاتا ربیع الاول شریف دے مہینے وچ حضور دا میلاد کیتا جاتا ابو بکر صدیق گئے فاروق اعظم شہید ہوئے غنی پیاسے شہید ہوئے مولا علی شہید ہوئے حضرت امام حسن شہید ہوئے ناک شہادت جیڑی حضرت حمزہ آپ چبایا گیا ہے لیکن ہر سال شہد غم انا دا نہیں منایا جاتا صرف ذکر منایا جرگ لکھے غم کسے دا منانا جائز نہیں ہر سال غم اے دے حصے آئے جڑا آد گمے شبیر سینے میں داخل ہو جا ساڈے خان حصے غم حسین نہیں ذکر حسین آئے کیوں جو غم ہمیشہ توجہ جہ مردا تو ہو سمجھے تو سمجھے یار فلانے دا پوتر اتو اٹھیا تو اس گارے جا بیٹھا گم کرے گا مردہ سمجھ کرے گا تے پھر جا کے کام کرنا ہی نا او نا سمجھو تھا تھ کدی رم ماں پیو کر دے <تبع> ان <انجے نا تبع> <انجے تبع> <انجے تبع> سگیا اللہ تعالی فرماندہ قرآن سورت آل امران آیت نمبر ایک سو ستر چی فرماند ہے سبن کو اللہ, اللہ تعالی فرماندہ جہ رسک پیک دے او سنگیا اس آیت مبارک نے سڈے گل کھولی اللہ دے رستے دے اندر مارے گیا مردہ خیال ہی نہیں کرنا لے اور, رزق پیک دینے اور اس آیت مبارک نے سڈے گل کھولی ہے اللہ دے رستے دے اندر مارے گیا نو مردہ خیال ہی نہیں کرنا بسنگ آؤ غم ہمیشہ مردہ پہلو خیال کرے گا پھر غم کرے گا جہاں رب خیال کر دین انہوں کا کم کرن دے گا آرے تکبیر! نہ تسا خیال نہیں کرنا یہ نہیں رب سونے پر سان رب منع کہ کر اے زندہ تے رزق لیں دے نے اس نال فرما اپنے رب دے کول پہ رزق مل گئی سوال اے ان ربہم یور زون ربہم کیوں آیا رب دولیا اس دنیا کے اندر رزق ہر کسی نو مل دائی پر شہید جہاں رسک لینا وہ عام رسک نہیں کی رسک ایسا ہے ادھر مولا دی ادھر رسک پھر اتا ہے <تصفح> <تصفح> بولو سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور سب سدکے جا رہی اقل نہ رہا ایمان ایمان نہیں ساری اکلا لوگ فرما خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے بس سنگی مولا حسین کیا اللہ وچ مارے گیا نہیں سمجھنے کنڈی راہ ماریا گیا جم پہ آدھے نے نہ سوا لکھ نبی کام ہو سو لکھ سی نہیں ہوا گیا مردہ لے تان سانو غم لگا کڑا احلے سنت وا جب نزدیک امام حسین خالی شہید نہیں شہید دا سردار شہید کا اپنا کی حال بن گیا جدو پانسی تگے نے وسیع خریدی اسلے وقت دن لے جو کچھ اپنے رشتے دار گل کرنی کر لے اپنی رونا نہیں پہننا نہیں مرد نے کوئی سپاں مر جائے کوئی ایکسیڈینٹا مر جگے سڑک کے مر جائے کئی پانی ڈوب کے مر جانے نہیں ماں تش ہوا پتر محمد ابھی نام سو سال تو امام حسین نگاہ غادی غادی, غادی تو بعد کرم تے منع فرماوے اپنی ماں تو منع پیٹر منا فرماسا تھکے امام حسین نروی ہے. کیا امام حسین غادی تو بھی کیا گزرا سی نہ قسم خدا دی کر کے لوگ میرے امام حسین میرے نبی امت او میرے نانے کی امت میرا کم نہ کرا جی کام اپنا کرا جائے اسدیم نہ کرا جے جا حسین رکھا جے میرا کم نہ کرا جے مجھے جنتی جبانا تھا سردار ایک سوال ولی دنیا تو میرے ٹوٹے کر کے کتیا اللہ میں شبیر شاپ آبادی واگو میں دو چار کتابی پڑھ کے اللہ و کرم د جو بیان حدیث دا نچوڑ ہوا میری بولنا پاس یار چور در لوکی دار نا پھر سارا محلہ کٹا ہوں آدھے یار بئی مان ترم نئی ارسا تیر تین ہزار پانچ ہزار ترخواہ آئی سی تیرے دید کردے سا تو ہاتھا لٹی ایمان نال دسو. چور دے دی کہ بڑا لیکن یار اصا کسا ہوئی اللہ رسول مولا حسین راضی ہو. ایمان تبجو داتا دنیا تو گئے کر دیا پیر مہربا سا شاہ صاحب کا ارس اچھا سارے ارستے اول ملونڈیاں نو پوچھو ارس دا کی مانا ہوں ہے واہ واہ واہ واہ واہ جدو مونج کٹی جائے ہے ولی فوت ولی جی <آملائی> دنیا تو جن لکھا yes. کیا ماں پی ولی وقت ماں پیو دی چان اٹھ جائے وہ کمی پیدا نہیں ہوں جی ربلی جانا قانون فکرت مطابق دو چار تین چار دن تک غم ضرور دو ہے آخر ہر بندہ نال ولی دنیا تو جدا تے مولا تالا نال ملے او ارس پہ کرنا ہے تے شادی پہ کرنا تے میں پوچھنا کیا امام حسین رب نہیں ملیا امام دور سو نبی صاحب کیوں سو ہوں میں لگا ایمان نال دسو سنگیو مینو خوشی میں خوشی میں تو, تو خوش آ میں خوش ہو تہ تو کی جو امام حسین خوش نے اپنے ہال تم جد میں ایک دو تین چار چار بارا رب فرمایا ہے خوش سناو بولو بولو ارشاد ربانی ہے فرمایا فارخینا بما آتاہم اللہ من فضله سبحان اللہ پہلی گل ہے اللہ فرماندا ہے خوشی کردے نے او شہید لوگ اللہ نے اپنے فضل تو جو انہاں نوں دتا ہے اس تے خوش ہوندے نمبر 1 دوسری خوشی اللہ تے خوش ہوں ہوں تے خوش ہوں جنہوں پچھے چل گئے لے اولاد خوش کے دربار تر گئے اصل ہوں پچھلیاں پیمینیا ہوں جو پچھلے سارے رات چلے ہوں نے جب سڈے رات ترن گئے کہ نامی اتنے اللہ دی مار گالج قربان ہو کے رب کو آنے اب پچھلے شہی دور سے بھی خوش پے ہونے مطلب بردری ایک بڑی کڑی ہے نا اسے نے کسم خدا جی غم والا ڈراما ہوگا मनाव आई फिर सुन देना समझा सुननी रह गए सुननी ओनू नहीं आंदी दाल या खीर पूरी खा जाग दी देख سکتا ہے。کوئی سننی نہیں سننی دے جن دے اللہ دے ملیان دا عقیدہ ہو میرا امام خالی اپنی شہادت تے خوش نہیں جہ پہلے با ہور ہو رہے سن حضور دے امتی کئی غازی بننے سر قران فرماںدا ہے میرا امام انہاں نو ویکھ ویکھ کے خوش پیا دے لگے او میرے اوے مت وجی مت وجی وا دے میرا سیدی وا مت وجی ڈیرے دے میرا سیدی او مت وجی جھنگ دے میرا دی انہاں ڈوم میرا سی نو کی پتہ اے ہن صرف بند گھوٹن والا انو اللہ دے قرآن دے خبر نہیں انو دے بیان مستفا خبر نہیں قرآن حسین میں یستب شرونہ پہلے پورا ہے قرآن اگلی تھام قرآن یستب شرونہ بے نعمت من اللہ وفضل اللہ دی طرف جو نعمتا ہونے نو مل رہی ہیں جو فضل ملے نے ہوندے تھے خوشنے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہو گلد ہو ایمان نالدہ سو جنہ دی خوشنو رب بار بار ذکر فرماوے تو میں اہوے بوتھا وگار کے ہاتھ تھے رکھ لئیے حق کے میری گل نہیں سمجھا یار بولا کوئی اکڑ ہاتھ مار جدو تو اپنے اگلے کامیاب لوک پیٹے گا تے روگ گا تے کرے گا غم تو تیری نسل کھے پیچھے چلے گی تیری نسل امام کمسان دراہ آئے گی ان تے اکھڑے یار چودہ سو سال ہو گئے نے نی امام گیا ہے چودہ سو سال تو پیر روندے تے پیر روندے تے پیر نہ جایئے نہ حسین والا کام کریے اگلے تو فارغ نوی ہوئے مڑ سان ہی رو میری گل نہیں سمجھا می آخ گے نا بھائی یار لیکن سڈا پیو ستر سال جیو ہے امام حسین روا رہا ہے. تے جب میں مر گیا تو میری نسل مینو ہی روی رانی امام حسین روم دے قابل نہیں روئیے ہاں دادل یا امام حسین بار گاہ فریاد دابل آ سولہ حسین جیڑے عشق درد دا کتر ہے ماف تھی آج مثال دے کے مسئلہ سمجھا پروانا جان دہ اپنی بولی چ ایمانسا جی پتنگ اگ چڑ دے نا خوش ہو کے سڑد ہے یا غم نہ دسو دسو کیوں سب نو پتہ میں جانے سڑ جانے خوش ہو کے غم نال نہیں جی غم نال کسی او دیکھ کے لے جا سی جا اپنے آپ نس نس کے وہ غم نال نہیں خوشی نال میں افسوس ایک ایڈا سارا پتنگا اے چھوٹا جا کیڑا اس خوشی امام حسین کربلا کم جاوے کیا امام حسین نو پتنگ کے برابر بھی نہیں پہ سمجھنا آر فیخری فرماندنے اوشق بننے ویخو نیو پتنگ نہیں ویکو نیو پتنگ وہ خوشیاں لال جلن بچوں ذرا کامل محمد بخش فرماؤد خوشیاں جلن پتنگا خوشی نال جلے پاک حسین دے بارے پیا آنکھیں دے آنکھیں ایدرو خیمی آئے چو کھوکاں دی آواز سی ادرو چیکاں دی آواز سی تے حال دو سی تھی تے پیٹ کھوٹ تھی لکھا دی لانتی نا سورہ پہ ورسورہ بھونڈ ہے تو اے بھونڈ بھونڈ آنکھیں پتنگے نوں تیری یاری لگی ہے پتنگ آخر گیا, جدو اگے گیا تے او تے قربان ہو گیا خوشی نال جڑا بونڈ شریف سی نا ہوں پہلو تے اس چار منف کیا شما درہلوی دربار کا طواف پھریا پھر نہ یار لا جی بڑا کردہ اگ آ سڑا کم ہے میں کسے کسی آخیا اکھے شہید ہونے کو جی تو بڑا چاہتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے تے خوش ہو کے قربان ہو سانو تو قربانی جدو ادھر آ تے ہویا سب سا بوں سان جی آشک تو ضرور سانو سان حسین کا لگیا معلوم ہوا پاک حسین کربلا شہیدوں شہید سمجھے ہی نہیں زندہ سمجھے ہی نہیں آشک سمجھے ہی نہیں تاں کر کے پہ بھی سمجھتے ہیں وہ کم نال رو رو کے پٹ پٹ کے قربان ہوئے نے پر سنگیاں اسا شہید وی سمجھنے زندہ وی سمجھنے ہے امام حسین نو عاشق سمجھنے ہے دا سردار وی سمجھنے ہے صدکے جاواں میرے امام عالی مقام لے جو جو قربانی دتی ہے قسم خدا دی ماسا غم نہیں آیا ہر قربانی دا تے امام حسین نو شادی نالوں وی خوشی ہوئی ای چاہ مرے تین پتہ نہیں رسول اللہ جنا دا دل بر راضی و ر جھا وچ دل بر راضی اصان سکھا تو وارے دکھ قبول محمد لال بول سبحان اللہ سنگیا ایسا اے نہیں میرے لفظ سنے نی عشق آشق وی نئی اللہ دے ساڑے دے تو شروع تک لگا نظر آئے گا بکھر دے دے مذہب چ نہیں آئے گا او دے بھی آئے گا او قسمت کا سڑیا ہی نظر آجڑا ہی نظر آئے گا او دے کوئی شہ نہیں ہوں. اللہ سنے نے فضل و کرم نال اس باستے سانوے نا بیمان کرماریا جنا کیا رو حکم اللہ ملتان دا وہ پہ آکھے بھئے بکرا مری رون دی حسین مریانی بھی رو دا رو رو رو میکنہ <تصفح> <تصفح> نال سنے آن ویہاری دلے دیگا ربانی انہوں نے نا عبدالوحید ربانی بڑا مشہور ہے تے ملتان دا میکنہ نال سنے آن بکرا مری رون دی حسین مریانی بھی رو دا رو رو رو, رو, رو. میرے کو گیا میں تکریت میری تقریر تھی میں اجڑا مردہ نہ ہوئے اجڑا جو پیا ہوئے یار نا؟ تو امام حسین اجڑے نے یا وسے نے وسے جڑے غم گم کرتے پی ہر سال نو چڑتا صرف دس دن نو غم یار مہینے بھی دن خوشی دس دن صدقے صدقے صدقے غم صدکے صدکے سد کے اس گم تو سد کے جہا اینج آیا تو چل یہ اینج لگیا اینج آیا پیسے کمائے جدو جی با پرچ گیا ہے، خوشی سبحان نہیں <laughs> صرف پیسے کٹے کرنے کا جدو <laughs> ہو گئے سال دا خرچہ پورا ہو گیا ہے. خوشی پھر نہیں ویکھیں گا کام منی کدی ہے میں پوچھنا جی ایسا ہو جی ہوب والے دل چم آب والے روایتی سا مطلب میرے امام علی مقام اجڑے نہیں کسم خدا کے کرکیا میرا امام وسیا وے میرے امام تو دریا جی میرا ایمام وسیا وے انجو کوئی وسیا ہی نہیں سجنا جنہیں جو بے جنہ دے اجڑے اے حال نہیں ہوں اجڑے اجڑا ڈیرا سی کتوں کی دنیا آئی بیٹھی آئی موسم خراب ہے تلکے نے ہو سکتا ہے جو گزارا کرنے مائیں نہیں ہو, ہو جانا تلکڑ بڑی لیکن میں, میرے حسین پاک دی میں نے اجلی آخیا چشتیا وہ جنا سچ نال یاری لائی او سلا کر ویخی سی تلک دے گئے اللہ دا قرآن پڑھا سورت یاسین حبیب نجار, نجار درخان درخواسی سدقے جا جدو کافرا نے لتاڑیا رب دے دین دی خادر ادرا باہر نکل آئی گیا بے، گیا بے، دے تھلے، اللہ قرآن بولیا کوئی تالی وجہ من مکرمی رب سونے دا محب مرن تو اللہ چڈیا سو بن گیا میں اجڑیا لئی امام حسین قسم قرآن لکھ حبیب نجار ہون میرے حسین نہیں بن سکتے میں اجڑ لیمام حسین قسم قرآن دی لاکھ حبیب نجار ہو میرے حسین دے گھر پہ ترپال نہیں بن سکتے سوئے میں جی بچے بچے تیرے ہر بندے دل دل اٹھے گی کہ یار واہ, واہ،, واہ، شان شہادان جلسا ہے ہے دے جاؤ اندر آخ بڑی بھڑی ہوئی <laughs> بڑی بہڑی ہوئی توبہ <laughs> <بڑی بھیڑی ہوئی. laughs> تو मजमा कठा कोई ऐसी तू हुन नहीं, गया ते नहीं हो गया आगी आगी। आगी। हशर बनेगा वाहके सला मेरा हुसैन सुन अबीब नजार दुबान पी आख दी जुबान جد امام حسین شہید ہوا نا میرے مستفا سوا لکھ نبی سفا قطار حسین کھڑے جنتی نوجوانوں سر دی سرداری دی کرسی حسین دے انتدار پہ کر دی ہونی ہے امام دھت دے, لو لو دے ہو گئے حسین شال پا گیا جی کاش کے میرے پچھلے پتا لگ جاندہ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 सही आसका लगा होने जिन्हू इश्की टीवी इश्कू की खबर है फिर समझ आगा मैनू लगा तो कोई मैं इश्क दे सड़े वेखे जरूर कसम खुदा दी करके आना जिन्होंने نہ اولاد دیتے نہ رن تے نہ کسے شہدی بس ہے صرف دین دی اولاد دا ایس اے کہ ان ہاتھوں دین نہ آخو پیغمبر ری سمجھیا پتر دام چ پھر میں شابلی ایمان امام بحقی کتاب پڑھی امام شاہ بھی لکھ دے نے فرمایا حضرت یاخوب نو جدو یوسف مل کر میں تینو نہیں سر میں روا ساں تیرے ہاتھوں دین نہ نت تو اہل ہاں قسم خدا دی کر کے آنا میرے سوال لے جا توڑ لے اس جٹ دے تو لیا جٹ جہاں بیٹھے نا میں ولتی نہیں میں دیسی آلامدنی کر کے میری شکل دیس میں کو جناب نخرے تے تمہارے ادھر ادھر جدھر چھ میری ایجی تکریر میں تقریر ہودے لفظ ہر دے دل چ <vilic fois> <canić> <từ -lungen spikes> مقصود ج مقصد یہ ہوا می نو پچھانے انداز ہوئے کہ میں گل کرا لوگ اللہ ہاں چ بول ترماندہ اللہ اچھا اج تو بعد یہ فرق آ گیا سنی ارسے حسین وکرے حسین حسین وہ جڑے بنے پار وسد وانڈ ہو گئی خرابی نکل گئی کیوں وہ مردہ سمجھن اصا زندہ وہ شہید نہیں قتیل سمجھتے قتیلجتے اصا شہید سمجھنے اجڑیا سمجھتے اچھا ہوں اگلی گل کرگا ہو خرابی ہور بےمانی کی داخل ہوئی جن کو سے کوفے گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستا گیا سین بنے ابن حیدر پیلا سلام سن دے یہ سن رہے ہیں نہیں سنیا کرو تو مولا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ظلم اہل بیتنا ظلم امام حسین ایڈی پت گئی ایڈی خلاست دھوکھے سے کوفے بلایا گیا یعنی امام حسین دھوکھے نہ اد گیا ہے اور میں پوچھنا دھوکھے چ بے وقف آ سیام حسین دھوکے میں پوچھنا لانت کتوں آئی ہے اچھا دیکھو جہالت کئی سیاح جھوٹا بندہ چیتا کمزور ہوں اُن پتہ نہیں ہوں پھاڑو کی آ گیا مارنا جو کوڑ करके झूठे गवाह जुड़े ने ना उन्होंने वखरा वखरा करके ना गलते पता लग जामाम हुन दीन बेड़ा डुबदा सी प्या इमाम हुसैन धारण गया आखने सारे سچی بول اچھا بیڑا تارن گیا تو گیا آئی ہے اج کل جا جا جڑا ہے کچڑی کچڑی نہیں پکڑی پکی کرو بندیاں دا مربع تیار ضلع میاں والی جان میاں والی تر سرگود تو پرا جائیے راہ شہر آیا نا سی حسین تقریبا جانا ہونا شہر حسین علی وچروی دی کتاب بلغت الحیران بلغت حیران اس لکھا ہے کور کور مرو در کربلا حسین آگے مصیبتار بندے بیٹھے میری گل تو توجہ گے دیوبندی بندی ملا جو حسین انہ ہو کے کربلا گیا ہے برالر آخ دھوکھے نال گیا ہے انہوں نے فرق کی سنگیا ہے دونیں لالچ جڑا سمجھے او کے گیا خود ان پتوں ہی آپ ہی ان جڑا سمجھے نال گیا دھوکھے آ گیا وے کی دائے وے میرا امام مقام نہ ہو کے گیا وے نہ کربلا وے جو دھوکے نال گیا وے میرے مستفا دی شریعت کی روشنی دیا دل کی آتا ہے شریت نور نال گیا ہے یا نبی نہ ہو گے گیا معلوم ہو یا! سننی نہیں رہا بھی پکا وے امام حسین دیا سبھیلا بھی لاگ پندرہ ہزار تو مقرر بھی سدے تو جاکر آن کے تینو سکھا جائے کہ دھوکے لال تر گیا سی میں آکھاں گا انی قربانی تو بعد امام حسین دا ہاتھ ہوئے گا آپا انہی خدمت کی پی لیکن کیا ماتنوں امام حسین دا ہاتھ ہوئے گا اے مقرر دا گریبان ہوئے گا امام آتے گا ساڑھے گریبان پھڑ کے تو شرم نہیں سے آئی میں نے تو سا اڈا گیا گزریا سمجھیا سی جو یہ یزید جیسے چولا نے میں نے دھوکھے ج پا لے آتی میں مستفا کی زبان چوستا رہا, رہ رہا بندے سوچ ہوئے سوچا امام دے دشمن بن گئے لگ کر میرے پاک کی جدو مکہ شریف چو چلے نبلا والے رستے دے اندر سہے بندے مشورہ د آئے نہیں حضرت جی جان د ارادہ چھوڑ دیو نہ جاؤ گوفے آلے بڑے دوکھے باد نے توجو خفے آڑے دوکھے باد نے مشورہ دلے دسدے پہل داد نے تھوڑا باپ بھی ادا ہی شہید ہوا ہے جانبے نے میرے امام جب دہی جو میں ہو آپنے میرا تی رسول اللہ نو خواب اپنے جو ہے کھولن تو بغیر ضرور کرا گا رسول آل! کریں بھی دھوکے جا گئے ماں اللہ جو پہ پتر جڑا حکم فرما دسین فرمان نے میں کسی کی نہیں سننی می جانے فرمائی سمجھ لگی نے کوئی نہ عام اور جاتی وہ دوڑے ورڑے جھوٹے بکواسی بی بی زینب آکھ بی بی دے نہیں دی. زینب دی. خدا مانو تھوڑی زبان میں وڈ کے تے کتے اگ سٹا زبان تاری و تین پتہ نہیں کہ نام کہہ لینا ہے بے بےجادت جر کے گھر میں جب رئی لاتے نہیں بے اجادت گھر میں جب رئی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے ادب گستاخر کے کو سنا دے اے حسن جو کہا کرتے ہیں سنی داس تے اہل پید رب سمجھ دے اصل سمجھنے دینی ہوں بندے بندے نو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک وہ نہ ख दी की। शाला बिछना नीर कि ते न होन निमानिया भेण जिस भेन न वीर न कोई उसकी दुनिया ये तुसा सुनया होना जिन्दे मुंह बिचो सुने होना, है। ते सुने होना है, उस मुंह तक भी पहुंच गया, हो गया। बुए ते जा खड़ोते شیر ظم ہے جو بیبیاں پٹ دیا پہ آخدیاں پہ شالا نہ مطلب جو بیبی زہ پی آخ دی نو زب اللہ من غالک جو دین بچڑ جا قرآن بچڑ جا ایمان بچڑ جائے ہرش بچڑ جائے پر ویر کسی دیر امام حسین جو وچھڑ گئے بھئی ہوں بی پی سارا کسی کی مطلب قرآن جاوے دین وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت بچڑ جا ویر نہ سنگیا جدو یہ سبق سا دھی بہن سننا روڑی جانے لگا جا دی جی بردی ٹر جی وہ ایمان جانے ٹر جی عزت جان ٹر جا پر جا ت کیا میرے پاک نبی اہل بی میرے پاک نبی خاندان دی ہر بیبی کا سبق کہ حسین بھی کیے لکھ حسین ہوئے قرآن تو بارو باری بار والے بول پیسے دے پیچھے برباد دی سوچتے پانی پھیر دتا جہاں یہ پیاکھ دا کہ بیبیاں سبق دے گئی لوگ سڈے نانے دی امت او ویر نہ نا نہ نہ بھول پیسے پیچھے نہ بول پاک نبی ہر وچھڑ جاوے پر قرآن ہاں دل قسم خدا دی میں ضلع یار خان خان پہر ہای جڑی سنائی جان میں کوئی آخر دی زندگی لبی کوئی آخ سی بھی تین لگ جاوے کوئی کچھ کو آخ کی میں کوئی شکر شک پارے تھوڑے جانا سا روپیے حق پہل پیا مندہ سی. وے گل کی دل نواز گل, دل, گل دل نواز گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ بولو بولو سبحان اللہ اچھا ہوں ایک گل آخر چی سلا کرمام سرکار دور چ میرے امام دور چ میرے امام دور چالت سن کوٹ نہیں سن توجہ کوٹ کوفر ہوں زلم د عدالت اسلام دی ہوں انصاف کی ہوں کوٹ ادالت فرق ادالت مولا علی وانگو قاضی بیٹھ دے کوٹ چ کوٹ چ کوٹے دیا کجری واگوں کسی فیصلے کرنے والا بیٹھ ہے جدر چوکھے توجہ نہیں فرمائی عدالت بھی سال پی سال نہیں ہوندے جتلہ کردی فیصلہ کر ہسد ہے چیسلا ہوں سال رولد جدو ہے فیصلہ کرا کے دونیں گھر روڈ خلاف ہوا انہیں تے رونا ہی رونا سی جن دے حق چیا इस تار दुश्मन آ شالا اس پاس دشمن بھی نہ جائے میمو تو جو گھر کا مال ہے سی وچا کٹا ویچ بیٹھا ٹبر بیمار ہو گیا فیصلہ بھی ہو گیا ابا منجی ڈگ پیا اما منجی تگ پیے اما آدی میری ٹما لگ گئی ابا آدھا میرا وچا لگ گئیر آدمی میری کٹی گئی سارا ٹبر رو سے ہاتھ رکھ کے آ کے فیصلہ تو ہو گیا پر بڑا بہنا ہوا ہے جھولی چاہ کے دع کر دشمن نو نہ لگتا ہے بابے ہوگی بیٹھے۔ نہیں تو ڈنگی ہونا کو حضرت بڑی بہڑی ہوئی بس دعا کر جان چڑا کوٹ فیصلہ فیصلہ بھی فرق دا. دا. دا. سمجھ لے دے کوٹ دے عدالت دا. عدالت آخنا ادالت کوٹ کفر ہے یاد رکھی میری گل من قال والے سلطان سجے دلان امام ابو منصور بہتری سنت دے عقید دے امام آپ فرما دور چوج اپنے دور داد شاہ جہاں سڈے بادشاہ, دے دے بادشاہ کھنا انہیں کفر کیتا ہے. کیوں جو بادشاہ اسلے ٹھیک فیصلے رسول دی شریعت دے مطابق ہوندے سن پر بادشاہ کا عمل جہاں نا پورا شرح دے مطابق نہیں آدمی جدو نہیں ہوں آ دل نہ آخنا جدو آ دل آخاں اللہ دی شریت خلاف چلنے ہوا دار آدی بیٹھا ہر کسی نو آد بیٹھا بڑا انصاف پہ کردا یہ سب زلم ہی انصاف وہ دے قرآن دے دے میں. دے نہیں اللہ آل آل اچھا اسے آل سگیا قانون قرآن کا نظام قرآن کا ادالتا سن کوٹ نہیں سن پر جڑا اتو سارے ان دے آیا سی چلاوا نالا، او سی شریعت تو ہٹیا ہوا ساز واجے سی، شراب پہ سی گانے رکھدہ رکھدہ امام عالی مقام سرکار اس دے خلاف ہو گئے دلچ ایک ہوں رخصت ایک ہوں ازمت رخشت, رخشت اے وی دل ظالم تے شرع دے خلاف چلن والے حکمران دے خلاف نفرت ہوئے غیرت ہوے دل تیرا او نو نہ مننے جے ڈر دے مارے فتنیاں تو ڈر کے گھبرا کے اتو تو من بیٹھے وچوں نو من رب اللہ روکھس ات قیامت نو رب تا نو اس تے نہیں نپے گا تیری ہڈی پسلی تو ود بھار اس ذات نہیں پوڑا لیکن سن ایک کی عظمت عظمت کیے دل نہیں منیا ظاہر بھی نہ جو وقت شکر نہیں کرے میرے امام علی مقام ازیمت عمل کی جو اندر غیرت سی باہر وہی وقت باقی رخصت چلے امام ازیمت چلے تا کر کے شہر شاہ حسین درتبا اس زمانے رکھا گا اگا جو بنتی ہے وی جائے گی امام نے اس حزیمت عمل قانون پاک تسلیم نہ کرے جی میں اندر دل دل تاریاں نہیں سی منیا یا امام اتو بھی نہیں منیا تے دلوں بھی وی جائے گی میرے پا چلا پلیت شریعت تو ہٹا تسلیم نے جی انداز دل نہیں دل سی منیا لیکن امام اتو بھی نہیں منیا تے دلو بھی میں تے سوال کرنا سڈے اپنے اکلی بچ نے یا کوٹ Goat. Goat. سچی سچی اتے چلتا نوٹ اے Chaldae. Chaldae. یا یہودی دا کوٹ ٹھیک فیصلہ اتے قرآن کا یا شیطان د اتو چلا گروید پہ کرنے اور جا یزید دلو تسلیم کرے وہ ہے بئی مان جڑا دلوں نکرے نک اتو کرے وہ حسینی د رتبے نہیں آئے گا ایمان دتبے جائے گا جا مدینے دے دا رب العال امین امام حسین د جوڑا صدقہ اس کفر دے نظام ماحول تو بچا سنگیا مثال دینا سور گوشت پکیا ہوئے वाला चूढ़ा हो जो आख सू भी एक पलेट ला दे चलो पलेट नहीं थोड़ी गरेबी च एक सूरद कानून देग पक्की पी चलाे उूढ़े बैठे नी बईमान तू मैं पयाने वे गरीबी सानू भी चला کو سلے دا ہے قانون اسلام دا ہو دیگ دی ہو مسلمان ہو منگ یار کوئی سانوی بوٹی دے دعا کرو میں اپنی اس تکلیف بیماری باس پترو میرا گلا تھک گیا میں درد لے لایا کہ اللہ تعالی کو سوال پورا نہیں لکھا ہوا اللہ تال کسی اللہ تالا کو غیرت نہیں آتی یہ پیچھے ہی بارت لگ سکتی کہ اگر کوئی بئیمان بندہ کسی پاس مار کھاوے اللہ ان غیرت نہیں آ جگلا یہ آخ کہ اللہ تعالیٰ نو تھو گرت کسی شہر آئیمان اللہ تعالی نو بئیمان با... بندے واسطے غیرت نہیں آجیری ورگا نا ان دی کوئی بےزتی کر لگے تو اللہ سکولوں کے خلاف ہے تو آپ نے سکول کی تعلیم کس لیے حاصل کی اگر فرد کرو پہ گلے میں اللہ تعالی فضل و کرم تو بچ گیا جی میں جانا بھی صحیح جاندہ بھی صحیح. تو کیا اللہ تعالی بھی بار دا ایک قانون نہیں کہ جیڑا جرم کرن تو توبہ کر انہوں خلاف بولنا ماشااللہ! ماشااللہ! ماشااللہ! کیا فاروق اعظم بت پوجتے رہے نا کہ نہیں توبہ بھی کر گئے تھا. پھر خلاف بھی بولتے تھے تو نہ بولن دیا جی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بہت اچھے فرماندہ بول سا نہ بولن بس کیا سیدہ دا شادی شدہ تھی پتہ نہیں بان بچے بچے کر آکھ دنیا دیا تاریخ دیا موتبر کتاباں جنیاں ہیں اگر کسے امام حسین امام مسلم شہادت تو خود سیاح ہے امام مسلم بھیجیا سی جاسوسی کی نا بھی دے حال لے ٹھیک اینا سفر سی سخت پینڈا سی کہ آپ نے مدینے شریف نال شہید ہو گئے سن خطرناک راہ شہید. تے خطرناک راہ گھر سارا پشا دو نکے بچے موڈے تا کے ٹر گئے سن واہ گا. یار بندہ چلو کور جو ہے कोई पहलो देखता भी हैचना भी है, है कूड़ा रेड़ना रेड़ छा हकायत बड़े घट ने हां سما پہلا پتر مینو یہ دسو کہ تصا سا سگرا کی سرا نہ لکابے نہ جنو شکین آنڈی امام بچی مبارک اے جیدہ شادی کا ڈونگ رچائی شادی نہیں حدرت آخر مسلا سو پیچھے جی زل سنائی بیٹھا ایمان لال دس کہ کھنڈے سہارے تے نبی جنہ دے خاندان غیرت دا کا کمام جی کہ جنہ دی توجو پاک ماں سیدہ خاتون جنت جنازہ کسے اٹھتا وسیع تے فرماون جنازہ اٹھتا تے فرماون یہ پر دی شرم میری میرا جنا چاد اٹھایا گا اکبر دی گھر والی فرماوے حضرت جی میں دے علاقے اور جنادے دے ویکھے نے چار پی پاوی بنتے چکتے جنازا یار افسوس ہے سارا خان دا. حرسن بھی اولاد بھی ادھے سی حسین ادھے سی, ادتر سی. آہل بیت دا ٹولا سی اونوں بالڑی نیت آئے تھا من دسو کار چڈ آئے تھا پیچھے کون سا جن چڈ کے آئے تھے امام حسن دے اولاد تھے سی؟ دے دے پاک دی حسین پیچھے کن چائے تھا حا جی میں پترا میں سنو سنو میں تو دس رہا کہ یہ وائزین ٹول نے ماری رکھتے جی مرضی آ حقیقت ہے کہ آپ خاندان مبارک ہے سینا سوائے امام محمد بن مولا علی سرکار بی خاندان ادھر آ گیا چھڑ گیا کے آئے معلومات جا. باقی اللہ بہتر جانے حکایت کی نے کی حقیقت اللہ تعالاسین اللہ, علی محمد مالی و مبارک اللہ غفور اصلا ظلوم جہول ہے محبوب دا دا صدقہ سنو ہدایت راو دشمنا نے اسلام کر. آمین دین حق دا بول بالا فرما آمین اللہ زندگی اسلام والی موتی ایمان والی ان شاء اللہ خان کا محمد بعد یہ ریکارڈ کیسٹ چھبی فروری سن 2006 آزار چھے عیسوی گاؤں خطے شاہ جلال پر پٹیاں ظلہ حافظ بعد اچھرکار کیتے گئی ہے پولے پولے پہری اسلام نہیں ہو آونا کفر دے نل تینوں پہنا ہے ٹکرانا جرت ایمان دی ویخانی تینوں پہلے گی رت ایمان دی کھانی تینوں پاوے گی کرنی ضروری تین پاوے گی ای سونے تین سینے نال لانا پولی پولی پیری اسلام نہیں آنا کفر دل تینوں پہنا ہے ٹکرا فری ہوئی سارے منہ دی چالے اپنے پیٹ دوال آسام گلے محالے گر تیرا نا شہباگا پاؤ تیری اسلام نہیں کفر دے نل تینوں پینا ہے اسکول تے یہودی والا پیا سانوں جان سی تے یہ حودی والا پیا سانوں جارو ہوا نکلنا محال سی رب دوںشد کمال سی سان کمالی نظر آری اس رام نہیں آفر دے نگنا ہے ٹکراو نام امبا تی چکی چن ل فل پل لے غلط لیڈر یار ڈیلا شک غلط لیڈر یار ڈیلا شک ار ایک تھو سڈی ناسان چڑھاؤ پل پولی پیری اس رام نہیں آفر دل تینوں پینا ہے ٹکرا اگو ہاتھ ساڈے پورے ویری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 پیری اسلام نہیں آفر ہے ٹکراو نام آخری شیر اور میرے میرے مرشد پاک دی کرامت میرے خاجا شفی کو لو پودا رب لگایا ہے میرے خاجا شفیق کو ہے. پھالے جدو اسمت نو رجایا ہے پھل دس جدو امت نو رجایا ہے فضل احمد فضل رب دا بن کے آیا ہے کفر نل تین پہا ہے ٹکرا کرمفا دے دردی غلامی کرم مستفا دے دردی غلامی نہیں ہے سوکھے کرے کوئی نیک نامی کر مستفا دے سو دے دردی جدائی مانے ہوئی بولے جو کر مو دے ڈر غلامی کر مو سفا دے ڈر گلامی نہیں تو لے کمی کرم صفا دے لگ پا دے جو کو ملا کر تیرے نال رب ہم کلامی سی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں صبح کر کوئی نیک نانی کر مستفا دے نہ پیدا کر گئے رومی تو جامی نہ پیدا کر گئے رونی تو جامی نہیں کوئی نام کر مست میں نے فرمائش تھی یہ ساری سنا دو میں تھکیا بڑا سر میں بیمار آج ساری جاری کیا میں سویرے آ کے ستا ہوں اور سال کا ڈوگر تقریب کر کے روزانہ پورا افطائی میں بس تے زوک بیٹھا جاگ دے جی ہو تو سنا لیا میں یہ فاروق اس مان وگو فاروق اس من وگو مالا بھی شیرے جلدان تن من تے دن سارا کر دلامی تن من تے دن سارا کر دلامی تھل سارا کر دے نیلانی نہیں ہے سو حسن کوئی نیک نام کر مصطفیٰ دے گا صحیح تو جو ہے کوئی ہاں وہ پھر کسی ڈرامے سے نہیں کھول گئے میں ڈرامہ نہیں پیش کرا میں کی کرنا سنانا راجا کیا سوال اللہ اے شبیر دسیا یاری دلے شبیر دسیا بلے بچڑے کو بن دی گلے بچڑے کو بن دی گلے حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی کرمے سوکھنا کہ کرم صفا دے کرے داردی... ملکا دے گانے تو شرما رب زمان دیتی خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے کرم سفا دے کر دی غلامی نہیں ہے نیک نامی کرم سفا دے بلندے زندہ رہے شاد اس میں گرانی زندہ رہے شاد اس میں گرانی نہیں ہے صبح کر کوئی نے نامی کر مستفا دے ہے شیر پہ تحان ہو اس غرق ہونا اس غرق اور پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب لو جو منگان سے مزنی تو پورے اور رب لو جو منگان سے مزنی تو پورے ہر جات ہو سی وہ نا کانی ہو سی اسی نہیں اس کوئی نیک نامی کر بسا تو جو آدھے چھوڑ دنیا سارے موزوں کی گل آ گئی آدھے چھوڑ دنیا جگڑے آدھے چھوڑ دنیا نہاض ایمانچ کو ایمان کو کو کو کوئی خام ناراسی ایمانچ کوئی نیک دے نہیں زندگی تھی وفا نہیں اور زندگی نے کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا اور تلیا او شامی فجری جو آیا وہ تلیا او شامی نہیں اس کو لیکن نامی کر مفا دے کر تو دردی غلامی، تو کوئی نیک نامی تے دیامت تو کوئی قبل ڈرو تشریف لائے ہوئے جناب حافظ ابدل واحد صاحب نئے ماحول مطابق انہ نے قبلہ مفتی صاحب کیس طرح سنی نوجوان ہے نئے ماحول مطابق انہ نے جناب دی کلام وہ جنا تو سناندے نے چاند پھر اس اللہ دی علیکم ورحمۃ اللہ سب تو پہلو میں اللہ پاک دیاں وا بعد درود سنے نبی تے لاکھ لاکھ بار پچاواں حشر دہاڑے ہر مومن دیاں بخشے رب خطاواں سچی گل میں سناواں بھائیو سب نو زمانے والی حد مک گئی سچی گل می سناواں بائیو سب نو زمانے والی حد مک گئی سچی گال می سنا بائیو سب نو زمانے والی حد مک گئی پاک پاکے گہنے سچی گل می سناواں بائیو سب زمانے والی حد مک گئی رن جو آکے کے خامد من آیا نواں زمانہ رن جو آکے کے خامد من آیا نواں زمانہ ماں باپ نو اج کل یارو پتنا دون آنا رن میری سرخی مکی کھول سچی گل سناواں سب نو زمانے والی حد موک گئی نو نہ سوڑے دا خوف نہ کھاندی اے نواں زمانہ نا آیا نالے بُڈڑا سورا لگدا نالے لگدا تاں بہناں نو اج کل یارو بھول جاندا ہے ماں پیو جایا سچی گل میں سناواں بھائیو سب زمانے والی حد موک گئی ڈیڈی فیشن پا کے پینٹ اُتاں نو سوتے نائیاں وانگو تھیلا گل وچ نوکاں والے جوتے ڈیڈی فیشن بہن نہیں دیندا پیا کھلو کے موتے سچی گل میں سناوا بائیو سب نو زمانے والی ہاتھ مک گئی سچی گل میں سناواں بائیو سب نو زمانے والی ہاتھ مک گئی امی نج کل ممی آخ ابو نو آخ ڈی مسلمانی چڈ کے یارو بن گئے انگلش ڈیڈی مسجد نو نہ بھائی ماں باپ کوئی کوئی جانے گل م سچ سنائی ماں باپ کوئی نہ جانے گل م سچ سنا رن پلنگ بیٹھن پانڈے ماںجے مائی رنہ پلنگ دے بی پانڈے ماںجے مائی پین بھائی पर भुफे मरद भैन भई कर भूखे मरदे खान मलाई सची गल मैं सनावा बब नी हद गई कटाए मरदा मुछा साफ कराई वाल कटाव मे मगो मौजा लुटिया नाईया बेच बाजारा फिर दया यारो जिवे आवारा गाइया सची गल मैं सुनावा बै सब न जमाने वाली हद मुक गई और होटलों वाले वेखो यारो कि पवन लोटी दस रुपए रेट पलेट दलू एक बोटी फूक मार्ज हवा च उन् रुपए की रोटी सची गल मैं सनावाओ सब न जमाने वाली हद मुक गई बिच बजारा करके बहने बुढ़ी बेड़ कसाई एक सेर की कीमत बीयो सौ रुपये हेलाई दुआ घर का पालन बन गया गले ना आई सची गल मैं सनावा बीयो सब न जमाने वाली हद गई सची गल मैं सनावाओ सब नमान वाली हद गयी बस घर आज यार फरीदा कर दे बंद कहानी एह दुनिया चार दहाड़े आखर नी लाफल बंदे हर एक तय मौत दरूरी आनी सचि गल मैं सनावा बयो सब नमाने वाली हद मुक गयी mere jan mere meri jaan soniya mere jan mere mann meri jaan soniya aur ek aur sar akhri sher ki thi